قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس چار سوال نہیں کر لے چار سوال پوچھے گا اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نکل کیا ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں اور یہاں بھی پانچ یا لیکن ایک چیز کو جو ہے وہ ایک سوال میں درج کیا گیا وہ کیا ہے ہفتہ ان عمر ہی فیمس نہ ہو پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کہاں پناہ کیا ہم نے عمر دی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 جوانی کے بارے میں پوچھے گا جوانوں یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا اور یہ بخاری کی حدیث ہے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا دے گا کہ جوانی کہاں گزاری مجنو تو نہیں بن گیا تھا دنیا کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو گیا تھا تیری نظر فدکاری تو نہیں کرتی تھی تیرے خیال بیچ تو نہیں گئے تھے تیری چھوٹے آوارہ تو نہیں ہوگی کچھ جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا میری جوانی کی دین کو ضرورت تھی کابل میں لوگ لٹ رہے تھے کنڈھا میں کاپڑے لٹ رہے تھے میری بہن آپ یا صدیقی رو رہی تھی جیل کی دیوار سے سر پتھ رہی تھی. اور رو رو کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں हमें لے ہو, ہمیں کاپڑوں की مائیں بند سے گوارا نہیں ہو رہا ہے تم نے ان کی مدد کو پہنچے تمہیں کا تم اور تمہیں شراب ہو رہی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 لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی رب کے سامنے اٹھے گی تو نہیں نظریں لیکن کہیں یہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے اس جوانی نے ہم نے تیرے دین کا کام کیا اس جوانی کے اندر حق کے مسافر رہے تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کرے گا کہ ت نے اپنی جوانی کہاں گزاری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 حا القا سے وہ حبیب اللہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے حضور فرماتے سماجر قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر چوتھا سوال وفی ما انفقہ ہو صرف کمانے ہی کام نہیں ہے خرچ کہاں کی ہے اللہ طلح میں تو نہیں اچارا آج بیٹی ڈھینگ ماری جاتی ہے میں دس لاکھ روپیہ مریض خرچ کرایا میں نے بیٹے کی شادی کی ہے پانچ لاکھ کی آتش بازی کر دی اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دیے اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی یہ میرے کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ دس لاکھ روپئے کا بنا ہے اللہ تعالیٰ سرماتا ہے یہ بھولو الط تو مال بنا لو بادہ سورت الغلط ہے کہتا میں نے بڑا مال خرچ کیا میں نے یہاں لگا دیا اور گمان کرتا ہے اللہ کرمات نہیں دی ہمیں تجھے ہونٹ اور زبان نہیں نے مال کتنا لگا دیا آتش بازی پر پانچ لاکھ روپے کے نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوا کی یتیم بچیاں گھر کی تحلیف پہ دوری ہو رہی ہیں تجھے وہ نظر نہ نے لاکھ خرچ کر دیا ہے مری میں اور اس پہ تجھے نہانے شبینہ کو ترقتے ہوئے لوگ نظر نہ آئے تجھے ہوٹل کے پچھوارے میں سر جگا کے لائم میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں تمہیں گھروں میں برتن مانگتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی تجھ کو لاچار مجبور مجب یہ نظر نہ آئی تجھے پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ آئے تم نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے پانی بیچتے ہوئے دیکھا پر تجھے اس کا خیال نہ آیا تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے تجھے ہسپتالوں کی نامار بارڈوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے ترستے مریض نظر نہ آئے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 What is up?